مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت شروع فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم و ستم مکے کے کافروں نے شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال تک رہے ہیں توحید کی دعوت یعنی تیرہ سال تک مکے والوں کو انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے وہ بہت ظلم کیا کرتے تھے آخر اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دی بعض صحابہ کرام ہبشا کی طرف چلے گئے افریقہ اتنی دور گئے اور بعض صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف گئے اب کافروں کو یہ خیال ہوا کہ اگر یہ لوگ آزاد گھومتے رہیں تو یہ تو اپنے پیغمبر کے لیے ایک زمین تیار کر لیں گے ایک مرکز بنا لیں گے اور پھر ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی اب انہوں نے مدینے بھی جانا شروع کر دیا ہے تو مدینہ تو ہم سے بہت نزدیک ہے وہاں ان کو اگر کوئی مرکز مل جائے تو ہماری تو حالت خراب کر کے رکھ دیں گے یہ تو انہوں نے مشورہ کیا مشورے میں آپ بیٹھے ہیں تو ایک بڑھا شخص مجلس میں آ گیا پوچھنے پر اس نے بتلایا کہ میں نج سے آ رہا ہوں اور پھر وہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا یہ ابلیس تھا ابلیس خود آیا تھا اس مجلس میں اس مجلس میں ایک نے کہا کہ ان کے پیغمبر کو باندھ کر رکھتے ہیں تو اس بوڑھے نے کہا ابلیس نے تم لوگ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے جو صحابہ ہیں وہ کتنے بڑے فدائی ہیں وہ تو ان کو چھڑا کر لے جائیں گے سب قربان بھی ہو جائیں لیکن ان کو ضرور چھڑائیں گے کوئی اور بات کرو تو پھر ایک اور نے کہا کہ ان کو نکال دیتے ہیں یہاں سے تو اس بڑے نے کہا نکال دو گے تو, ان کے تو مزے ہو جائیں گے وہ آزاد ہو جائیں گے پھر اپنی دعوت ہر جگہ پھیلائیں گے کتنے قسم کے مشور ہو گئے دو قید کرنا اسے ابلیس نے رد کر دیا اور یخرجو کا مکے سے جلاوتن وطن کرنا اسے بھی اس بڈھے نے یعنی ابلیس نے رد کر دیا تو سے تو تمہیں بہت نقصان ہوگا تو اب اجیل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں تو ان کو قتل کریں گے تو یہ ہمیں بھی قتل کریں گے کہا کہ نہیں اس کی ترتیب میں نے سوچی ہے ابو جیل بھی بہت بڑا شیطان تھا نا یہ اس کی ترتیب میں نے اس طرح سوچی ہے ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ لیں گے اور اس طرح تمام خاندانوں میں سے ایک ایک آدمی لیں گے سب مل کر قتل کریں گے سب مل کر قتل کریں گے تو محمد کا جو خاندان ہے علیہ السلام وہ ان سب کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتا نا تو آخر فیصلہ اسی پر ہوگا کہ دیت دے دو یعنی انسان کو قتل کرنے کا جرمانہ ادا کر دو بس ہم سب مل کر پیسے جمع کریں گے اور محمد کے خاندان کو دے دیں گے بس سب کی جان چھوٹ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابلیس نے کہا کہ سب سے بہترین بات یہی ہے کہ قتل کر دیا جائے بس کام ختم ہو جائے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں اس واقعے کی یاد دہانی کروائی ہے کہ آج آپ لوگ مدینے میں ماشاءاللہ اللہ عزت اور قوت کے ساتھ رہتے ہیں پوری دنیا آپ سے ڈر رہی ہے لیکن اس وقت کو یاد کریں جس وقت یہ کفار آپ کو قتل کرنے کی قید کرنے کی یا جلاوطن کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپس میں مشورے کر رہے تھے اس نعمت کو یاد کریں تو انہوں نے کاروائی شروع کی چالیس کے قریب جو ہیں نوجوان ہٹے کٹے پہلوان جو ہیں وہ پورے مکے کے مختلف قبیلوں کے آگئے اور پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ انہوں نے کر لیا کہ رات کو کسی وقت بس کام تمام کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھول جائے گا وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے نا اور اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کالے پتھر کے اندر کالی چیونٹی اندھیرے میں ہو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ و والسلام کے ذریعے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کو ان تمام واقعات کی خبر دے دی کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار ہوا ہے اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کو اطلاع دی کہ آپ کے قتل کرنے کی ترتیب بنائی ہے کافروں نے تو آپ نکل جائیے ہجرت کی تیاری کریں آپ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی پولیس آتی ہے اور ہمارا جو ساتھی ہے وہ باغ جاتا ہے اور پھر ہجرت کر کے وزیرستان پہنچ جاتا ہے یہ غیر اختیاری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے آئے تھے نا یہ مکے کے مشرقی میں. قتل کرنے آئے تھے اور آپ علیہ السلات وسلام جو ہے نکل گئے کیسے نکلے پورا گھر جو ہے محاصرے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا وقت وہ چھوٹے تھے جوان لڑکے تھے کہ آپ میرے بسترے پر سو جائیں میں جا رہا ہوں تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے فدائی ہیں فدائی وہ تو موت کا بستر تھا نا اس پر حضرت علی رضی اللہ پڑے رہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے ان کو نکالا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا کہ مٹی لے لو اپنی مٹھی میں اور ان کے درمیان میں سے گزر جاؤ اور ہر کسی کے سر پر مٹی ڈالو سب کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آتا نا اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور یہ سب اونگ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر جب صبح ہوئی تو اندر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے دروازہ کھٹکھٹایا وہ تو الی ہے ارے کہاں گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے لوگ تم لوگ یہاں کھڑے ہو پیرا دے رہے ہو تمہیں پتا ہوگا کہاں گیا تو سب اپنے سروں کو دیکھتے ہیں مٹی ڈلی ہوئی ہے ان کے سروں پر یہ کیا ہے تو حیران ہو گئی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ بس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے کافر پھر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد کریں آپ اس وقت کو جب ہم نے آپ کو زندہ نکال لیا تھا دشمن کے نرغے سے بہترین تلوار اور بہترین جوان وہاں آئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے ابو جہل کی سربراہی میں لیکن سب ناکام ہوئے